اللہ لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور مومنوں کو صرف اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے پہلے کی آیتوں میں جس باری تعالیٰ نے اپنی اطاعت اور اپنے رسول کی اطاعت کا حکم دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس کے سوا کوئی لائق بندگی نہیں ہے اس لیے مومنوں کو ہر حال میں صرف اسی قادر مطلق ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے